بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اللہ محمد و علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح البشہ صبح الباء برادر خارن تمام سامعین کو شمہ صنف باقی سلامت کرتے ہیں اور ذرا شروع کر سب سے پہلے جو عرب ممالک میں موجود میرے تمام اس پاک مثلا کے برادران اور مومنین سامعین کو چونکہ عرب ممالک میں آج عید الفطر ہو چکا ہے تو ان تمام برادران کو شموسن طرف سے اس دل اور پیش کرتے ہیں اور دعا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے نیک مال روزے نمازیں نوافلات اور سب کا خیرات سب اللہ قبول فرمائے اور دونوں جہاں میں سعادت نصیب فرمائے باقی ہمارے سلسلے درش جو ہے دعوت شریف میں سے درس نمبر ایک سو ہے اور چونکہ ہمارے پاس اب تصویحات کے بارے میں امیر کبیر علیہ نے ہاں جی پانچ وقت کے جو نمازیں ہیں ان میں ہر وقت میں جو ہے اولاد وغیرہ سے نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد آخر میں سو سو دفعہ ایک تصویر پڑھنے کا حکم تھا ان میں سے کل لوگوں کو صبح کی تصویر ذکر ہو گیا اور آج جو ہے صبح نماز کے بعد اب زور کی نماز آتا ہے تو زور کی نماز اور اس کی سنتیں اولاد وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد آخر میں جو ہے سو دفعہ محمد وال محمد پر درود پڑھنے کا حتمیر کبی نے حکم دیا ہے عالم فرمائے ظہر کے وقت اوراد وغیرہ سے فارغ ہونے پر درود شریف کو سو دفعہ پڑھا کرو حتمیر کبی نے یہ مبارک تذویر جو ہے درود شریف ہمیں زہر کا ٹیم پہ روزانہ سو مرتبہ پڑھنے کا وضفہ دیا ہے تو تو لہٰذا درود شریف کے حوالے سے مختصر عرصۂ کو پیش کر لوں تو درد شریف جو مختصر جامع درود شریف ہے وہ یہ ہے اللّہ صلی علی علیہ اللّہ صلی العلیٰ محمد و آل محمد ہاں جی اللّہ محمد و آل محمد یہ مختصر اور جامع درود ہے البتہ درود ابراہیمی بھی اگر کوئی بھی بیچ میں پڑھیں آخر میں پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ جو ہے درد ابراہیمی کا بھی اس کے اندر بھی محمد علیہ محمد کا ذکر ہے اور ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام آپ کے اولادوں کا بھی ذکر ہے ان سب پر بھی درد السلام ہے تو اس مبارکہ دعا دو میں شریف میں ماں جو ہے یہ تمام دعاؤں میں دعاؤں کے شروع میں یا لفظ اللّہ ماں ہیں یا ربنا ہیں ربی ربنا ہیں تو اللّہ کا معنی دو یا اللہ کے معنی میں عرب جو ہے یا اللہ کی جگہ پر اللّہ دعا کے جگہوں پر استعمال کرتے ہیں تو منادہ ندا کے طور پر اللّہ اے اللہ یا اللہ یعنی اے اللہ کے معنی میں اللّہ صلی محمد محمن علم صلی جی صلی اللہ یو سلی, سلی تسلیۃتاََََََََََََََََََََ وصلاطََ اس کے معنی جو ہے رحمت نازل كرنا اللہ جى اللّہ اے اللہ صلی تو راپنی را رحمتیں نازل فرما تو اپنی لطف کرم اور شفقتیں نازل فرما ہاں جی کس پر ہاں جی امر کے سگائے تو رحمت نازل کر اللہ تو نحمد نازل فرما کس پر علامہ محمد محمد مصف صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذات مبارک پر آپ کے نور اقدس پر آپ کی نورانی وجود مبارک پر ہاں جی محمد کا معنی جو ہے ہم یحمد یو ہم سے مفول کر ہے تو محمد کا معنی عربی لغت میں یوں کیا ہے الرزی کا سراخالمدا عرب محمد اس حاصل کو بولتے ہیں اس حصی کو کہ جس کے نیک اور اچھی صفات و حصلتیں بہت زیادہ ہو ہاں جی جس حصیہ کی اچھی صفات اور حوصلتیں اور نیک اچھی اور صفات اور خاصلتیں بہت زیادہ ہو اس کو محمد کہا جاتا ہے اور یقیناً جو ہے آپ اور میرے آقا ہیں جی کونین سردار انبیا سعید امبیا محمد و صفات سے بڑھ کر اس کائنات کے اندر جو ہے کوئی اور حسی ہیں جی اللہ کے علاوہ نہیں مل سکتا جو اچھی خصلتوں میں اچھے صفات میں نیک صفات میں آپ سے بڑھ کر ہو تمام انبیاء جو ہے صفات کمالی میں ان کا درجہ آپ کے بات آتا ہے ہیں عم علیہ السلام و اولیاء و مومن و ہُشودا صلہ و و ان سب کا درجہ جو ہے آپ کے بات آتا ہے لہذا جو ہے محمد اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تمام نیک اور اچھی صفات الخصلتوں سے متصف ہنسی ہے اس پر اپنی رحمتیں اپنی لطف و کرم اپنی عنایتیں اپنی شفقتیں نازل فرما نازل فرما علام اللہ محمد پھر وہ آل تو آل جو ہے یہ آل اہل سے ہے جس کے معنی جو ہے کنبا رشتہ دار کے معنی بھی اور آل و آل جو ہے اہل و فرزندان انسان کے اولاد اور اس کے پیروکاروں کو بھی کہا جاتا ہے لیکن یہاں مراد آل سے مراد آپ کے اہل اور آپ کے اولاداقم تک آنے والی اور البتہ رسول اللہ علیہ وسلم کے اولاد جو ہے آپ نے خود فرمایا کہ ہر نبی کے اولاد جو ہے علی سے فرماتے ہیں میرے, میرے علی ہر نبی کے اولاد اس کے اپنے صرف سے جاری ہوا ہے لیکن میرا اولاد آپ سے جاری ہوا ہے اور یقیناً جو ہے حضرت زہرۂ یا تر علی کے درمیان حسن حسین حسن کرمین جو ہے دنیا میں وجود میں آیا اور ان مقدس دو ہستیوں سے ہاں جی دنیا جو ہے سعادات حسنی اور حسنی سے بڑھ گئے آج دنیا میں جتنے سادات حسنی ہیں حسنی ہیں کاظوی ہیں محسوی ہیں نقوی ہیں تقوی ہیں ہاں جی اور رضوی ہیں جعفری سعادات ہیں یہ سب کے سب جو ہے علیہ السلام سے پھیلے ہوئے اولاد ہیں اولاد رسول ہیں ہاں جی اللہ اور ان سب پر جو ہے درود السلام بھیج رہے ہیں اس مبارک دعا کے کلمے کے دعا کلم اندر تو اللہ صلی علی محمد محمد اے اللہ اپنے پیارے حبیب ہاں جی وہ عظیم ہستی جو اچھی خصلتوں سے صفات سے ہاں جی متصف ہے ہاں جی اور بہت زیادہ نیکسفتوں سے متصف ہے اس ہستی پر اور آپ کی آل پاک پر جو ہے آپ کے اولاد تاہرین بتاق آنے والی اور آپ کے احت پر جو ہے اپنی رحمت نازل فرما تو پروردگار اللہ وسلم نے وہ ستھی ہوگا اللہ پروردگار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل یعنی اہل فرزندان اولاد پر اپنی رحمت نازل فرما تو محمد علیہ محمد علیہ السلام پر درود بیچنے کا حکم جو ہے اس سے چل میں ایک تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہاں جی اللہ کے پیارے نبی کے بارے میں قرآنِ مسمانوں کو حکم دیا مومنین سے کہ انََََََََََََََََ اللائے كا تو یا يہلى عمن و صلى عليہ وسلم و تعليمہ اللہ بے شك اللہ تعالی اور اس کے فرصے اللہ كے پيارے اللہ صلى وسلم پر درود و سلام بيچتے ہيں ليٰٰى لہٰذ ايمان والو صلی اللہ وسلم وتسلم بس تم سب بھی آپ پر جو ہے اللہ کے پیارے نبی محمد وسلم پر درود و سلام جو ہے ان پر بیچتے رہیں تو ایک تو ہم درد سلام بیچتے ہیں اللہ کے حکم سے حکم کی تعمیل ہے جب بھی آپ درود شریف پڑھتے ہیں اللہ کی اس عظیم آیت یہ پرانی حکم کی تعمیل ہے اب اسی آیت کے ذیل میں جو ہے چونکہ محمد پر تو آیت میں سنی آیا اور آپ نے خود فرمایا جب بھی تم درود بھیجیں تو صرف مجھ پر نہ بھیجیں بلکہ میرے اولاد پر بھی بھیجیں جو لوگ صرف آپ پر بیچتے ہیں اور اولاد پر نہیں بیچتے ہیں آپ کی حال پر نہیں بیچتے ہیں آپ نے اس درود کو دم بردہ درود کہا اس سے آپ نے نہیں فرمایا کہ میرے امید تم میرا اولاد پر دم بردہ درود مت بھیجو اب یہ سمجھنا کہ بھائی عالم محمد پر درود بھیجنے کا ہاں وجہ کیا ہے محمد عالم محمد پر اللہ نے کیوں حکم دے دیا اس کی مختصر توضیح ہے محمد عالم محمد علیہ السلام پر درود بھیجنے کا حکم اس لیے کہ دین مقدس اسلام کو ہم تک جو ہے عظیم قربانیوں اور سائی و کوشش کے ذریعے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا اور آپ کی خدمات کسی سے جو ہے ڈھکی چھپی نہیں ہے عرب کے دور جہالت میں سب تارکیوں میں ڈوبا ہوتا ہے ہاں جب جی فسق و حجور شریف گمراہی ہر طرح کہ کوئی ایسے گمراہی نہیں تھے جس کو وہ مرتکب نہیں تھے اسے نو انسانی کو آپ نے نکال دیا اور ایک اچھا جو ہے الہی معاشرہ مدنی فاضلہ مدنی منورے میں آپ نے تشکیل دے دیا تاکہ مت تک لیے عمل کے ریاست قائم کر دیا تو یقیناً آپ اس آپ کی سمت پہ ایسے عظیم احسانات ہیں جس کے نظیرے میں آپ حق رکھتے امت آپ پر درود بیشتر رہیں اور اور آپ صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسلام کا آپ جو آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا علت محدثہ ہے یعنی آپ ہی کے برکت سے اسلام وجود میں آیا اسلام جو سارے انبیاء الہی نے جو اسلام کو انہوں نے لایا تھا اس کو جو ہے وجود اور دوام جو ہے اس گمراہ تاریخ دور میں آپ کے ذرع سے آپ کی قربانیوں کے ذرع سے آپ کی زحمتوں کی وجہ سے آپ کی تبلیغ اور اخلاق آپ کی قربانیوں کے ذریعے سے علامیہ السلام کو جو ہے وجود باسا اور آپ کے ذرعِ اسلام کو وجود ملا اور تحق ملا اس لیے آپ کو درود بھیجنے کا حکم ہوا آپ کی نظیم احسانات کا اکثلا ہو اور آپ کے آل جو ہے آل اولادوں اور علی علیہ السلام کے ذرعے وہ عالم عال محمد پر اولاد علی پر درست بننے کا حکم کیوں ہے وہ لیکن آپ کے آل یعنی اولادوں اور علیہ السلام کے ذریعے اسلام کو بقا و استعمر اور تحفظ ملا ٹھیک جی اسلام کو بقا استمرار اور تحفظ ملا خصوصا کربلا والوں کے ذریعے شجر اسلام جو کہ سوکھ چکے تھے ہاں جی تھے کربلا والوں نے اپنی خون متحر اور عظیم قربانیوں کے ذریعے پھر سے و بدشہاداب کیا اور قیامت تک کے لیے اسلام کو دوام اور استفام اور استمرار, استمرار اور تحفظ ملا اس لیے عالم محمد علیہ السلام پر بھی اللہ نے دروت پڑھنے کا دروت سلام پیش کرنے کا حکم دیا ہے یقیناً جو ہے اسلام کے جس طرح جو ہے ہاں جس جب ایک گھر کو, کو بنا دیتے ہیں یا ایک باغ کو بنا دیتے ہیں جتنے اس باغ کو بنانے کے لیے محنت کی ضرورت ہے اس کے تحفظ اور بقا کے لیے شاید اس سے بھی زیادہ محنت کی ضرورت ہو تو پیارے نبی نے جو ہے اس جو, جو, جو ہے گلستان اسلام کو وجود بخشا اور آل محمد نے جو ہے علی اور اولاد علی اور زہرا اور زر اولاد زہرا نے تا قیمت تک کے لئے اپنی عظیم قربانیوں کے ذریعے سے اس اسلام کو جو ہے دوام اور تسلسل اور بقا بخشا اس وجہ سے جو اللہ نے ان پر درود بیچنے کا حکم دیا اور چونکہ جو ہے اور جب اللہ نے جو ہے انََََََََََََََََََََ اللّہ ملاکتِسلمََََََََََََََََََََ نبی ہاں یادین صلی اللہ و, و سل سلم بے شک اللہ جو ہے اپنی اور اللہ کی فرش درود پیش ہیں اللہ کے پیارے نبی پر لہٰذا اے ایمان والو تم بھی درود بیج و سلام پیش کرو اللہ کے پیارے نبی کے حضور میں ان وبرکات کے تحت جو ہے پیمراک پر درود و السلام پڑھنے کا حکم دیا اللہ نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں لا لات البترا تم مجھ پر درود مت بھیجو دم بردا درد صلاحت بتیرا دم بردا درد تو مجھ پر مت بھیجو اے لوگوں مجھ پر دم بردا درد مت بھیجو نہ بھیجو اس پر اعصاب نے پوچھا پیارے نبی دم بردا درود سے کیا مراتے ہیں تو آپ نے فرمایا وہ یہ کہ انتسل علیہ ولاسل وہ یہ کہ مش پر درود بھیجیں اور میرے آل پر درود نہ بھیجیں تو یہ اس سے معنی فرمایا آپ نے لہذا جو ہے یہ کہ تم مجھ پر درود تو بھیجیں لیکن میرے آل پر نہ بھیجے لہذا اس حکم کے داد ہم جب بھی درود بیچتے ہیں محمد و محمد علیہ السلام دونوں پر درود بیچتے ہیں اور یہی جو این ایمان ہے ہمارا اور محمد علی محمد پر جو ہے نماز میں تشہد کے تشہد کا ارکان میں سے محمد ال محمد پر درود بھیجنا نماز میں تشہد کے ارکان میں سے اور یہ تمام مسلمانوں کے نزدیک ہے تمام مسلمان اس بات کے موتخر ہے کہ اگر تشہد جانبر کے عادی سے ثابت ہونے کی وجہ سے اگر کوئی نماز میں تشہد کے اندر درود نہ بھیجے تو اس کی نماز سے نماز نہیں ہے چنانچہ امام شافی نے جو اپنے اشعار میں کہا کہ اے عالم محمد کبحا کم الفکر آپ کو فخر کے لیے کافی ہے کہ من لم صلی اللہ لا صلات صلاح جو شرط نماز کے اندر آپ لوگ پر دروج نہ بھیجیں اس کے نماز سے باطل ہے اس کی نماز, نماز سے نماز نہیں ہے تو یقیناً تو جس طرز تو نماز کے اندر محمد عالم پر درود نہ بھیجے نماز قبول نہیں ہے نماز مردود ہے اور دوسرا جو ہے جمعے کے اور جمعہ عیدین کے خطبوں میں اگر محمد عالم محمد پر دونوں خطبوں میں درود نہ بھیجے تو اس کے ان کا جمعہ باطل ہے جمعہ جو خطبہ باطل ہے تو جمعہ باطل ہے یہ ایک رکن ہے محمد اور آل محمد دونوں پر درست بھیجنا تو یہ سب جو ہے درود یہ اہمیت آنچ اور درود بھیجنے کی تاخیر جو ہے ہمیں سمجھ میں آتی اور ان سے محمد آچن کی محمد آل محمد اسلام کی مقدس دین کو ہم تک منچانے میں انہیں ہستیوں کی اللہ پیارے نبی اور آل آپ کے آل پاک کے سب سے زیادہ قربانیاں شامل ہے ہمارے سارے اعمہ جو ہے اسی اسلام کے بقا کے شہید ہوا ہے امام جعفر صادق فرماتِ مامن مسموم او معتون ہم میں سے کوئی بھی نہیں مگر یا ہمیں زہر سے شہید کیا گیا یا تلوار سے شہید کیا ہمیں معلوم ہے مولالماء حسین السلام کو تلوار سے شہید کیا باقی اعمہ علیہ السلام کو زہر سے شہید کیا گیا اور کس جرم میں اسی اسلام راستین کو اسی حقیقی اسلام کے جو ہے آویاری یا پاسداری کے جرم میں ہمارے سارے اعمہ کو شہد کیا ہے. اس لیے محمد علی محمد دونوں پر درود بھیجنا جو ہے لازم ہے اس کے بغیر آپ کے درود ناقص ہے اس ہمارے تمام درود میں اللہ محسن اللہ علیہ محمد و عل محمد باقی حضام قبی علیہ الرحمٰن درود و السلام درود کا ثواب ذکر کیا ہے فوائد اور درود شریف اس تذبیق کو یعنی درود شریف پڑھنے والے کو جب ظہر کے بعد وہ سو مرتبہ درود شریف پڑھیں تو انہیں تین چیز آدھا فرماتا ہے نمبر ایک, ایک تو یہ کہ ثواب ایک صوب یہ ہے وہ ہرگز مقروص نہیں ہوگا تو اس کے اوپر قرض کبھی نہیں رہے گا اگر مقروص ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے بے رنج و غم خزانے سے اس کا قرض ادا کر دے گا اللہ تعالیٰ اپنی فضل سے اس کا قرض ادا کرے گا دوسرا جو ہے سب بڑا جو ہے ثواب فرماتی زوال ایمان سے محفوظ رہے گا یہ جو ہے چونکہ ایمان کے راستے میں آ کے اس پر باقی رہنے بہت مشکل ہے نا اس لیے فرمائی بند ممین جو درود کثرت سے پڑھتے رہتے ہیں اور یہ سو مرتب الپابندی سے پڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو ہاں ایمان کے راستے سے ہٹ جانے سے گمراہی کی طرح جانے سے کفر شرک کی طرح جانے سے اس کو محفوظ رہے گا زوال ایمان سے محفوظ رہے گا تیسرا بڑا صواف فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالی۔ اس بندومن سے اس سے کسی نعمت کے متعلق نہیں پوچھے گا اور نہ ہی کسی کمی اعمال پر عذاب ہوگا بلکہ اس بندے کو ہاں جی بشارتوں کے ساتھ محمد عالم محمد کے شفاعت کے ساتھ اس کو جان بھیجے گا یقیناً جو بندہ کثرت سے محمد عالم محمد پر درود بیچتے رہیں گے تو انہیں ضرور جو ہے یہ عال محمد کے حضور میں ایک تحفہ ہے اگادیہ ہاں ہے اللہ کے حضور میں دعا ہے تو یہ ہنستیاں خود بھی کریم ہیں اللہ بھی کریم ہیں تو یقیناً جو ہے اللہ کے پیارے نبی سے محبت کے حساب معدت عقیدت کے حساب ٹین عبادت ہیں لہذا یہ ہنسیاں جو ہے ہمیں سب سے بڑی نعمت جو ملے گا کل کرم اس کے عوض میں ثوابت بھی ملے گا انہیں ہستیوں کی شفحات حضاء نگرامی اور یقیناً جو شاط کثرت سے درد پڑ کر ان کو محمد بھی ملے گا لہذا جو ہے اللہ مر صلی محمد وال محمد اللہ مر صلی محمد وال محمد اللہ مر صلی اللہ محمد لال محمد. محمد, محمد. محمد, محمد اللہ تعالیٰ سب کو آمیشہ محمد عالم محمد تدرود اور سلام بیشتر رہنے کی توفیعہ طاحم